یا نور مدنی چینل کے ناظرین الحمد العالمین ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سب سے مقبول ترین سلسلے اوین ترین سلسلے آپ کے اور ہم سب کے محبوب ترین سلسلے بلکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اردو زبان میں دینی سلسلوں میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سلسلے میرے گمان کے مطابق الحمد رب العالمین امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب اکار قادری رضوی دامت علیہ کے سوالات و جوابات دینے کے سلسلے مدنی مذاکرے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل رمضان المبارک کے مبارک ایام الحمد رب العالمین ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں ہمارے سروں پر سایہ فگن ہیں اور خیر سے الحمد رب العالمین پاکستان میں چودہ روزے مکمل ہو گئے اور اللہ کی رحمت سے پندرہویں شب شروع ہو گئی ایک پہلو تو یہ ہے کہ الحمد رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ یہ ایام نصف شعبان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس میں واقعی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ریاضت کرنے والے تلاوت کرنے والے تراویح پڑھنے والے کثرت کے ساتھ ذکر و درود کرنے والے رب کریم جل مجدہو کی یاد کرنے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یاد کرنے والے ماشاء اللہ اجزا وجل استقامت کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کو خوب برکات عطا فرمائے اخلاص و استقامت کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو اس کی خوب برکت عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی نصیب فرمائے ایک اور پہلو یہ ہے کہ عاشقان رمضان کے دل بج بجھ سے جاتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ شب و روز گزر رہے ہیں ویسے ویسے رمضان شریف اپنی بہاریں اپنی برکتیں لٹا کر گویا کے رخصتی کی طرف بڑھ رہا ہے ابھی تو کچھ دن پہلے ہم نے رمضان شریف کا چاند دیکھا تھا اور اب دیکھیے کہ وہ لمحات بھی آ گئے ہیں کہ پندرہویں شب آ گئی ہے گویا کے نص شابان قریب ہے اللہ تبارکہ وطالیہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو رمضان کے قدر دانوں میں شامل فرمائے رمضان کی مبارک راتوں اور اس کے مبارک دنوں کو اپنی یاد اور اپنے محبوب علیہ صلاح وسلم کی یاد کرنے والوں میں بنائے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ہمیں سستی کاہلی غفلت کو چھوڑ کر اس میں ہمارا دل عبادت میں لگا دے ریاضت میں لگا دے تلاوت میں لگا دے خداعت میں لگا دے یاد خدا و مصطفیٰ لگا دے تو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے آج کی شب الحمدللہ رب العالمین ایک اور اپنے اندر انفرادیت لیے ہوئے ہیں اور الحمد مجھے امید ہے کہ کل سے جو مدانی چینل کے ناظرین ہیں وہ تو ماشاءاللہ اللہ از وجل بالخصوص اس مبارک ایونٹ کو آج کی اس شب کی خصوصیت کو الحمد رب العالمین خوب جانتے ہیں جی ہاں میں تذکرات کر رہا ہوں پیارے آکاد میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پیارے میٹھے سہنے نواز پاک سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی انہا اور مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے میٹھے پیارے سوہنے شہزادے بڑے شہزادے امام حمام امام عاری مقام امام عرش مقام بے دوش مصطفیٰ ہم شکل پیمبر ہم شکل مصطفیٰ حضرت سیدنا اللہ امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کا آج شب ولادت ہے اور پندرہ رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت ہے جی ہاں الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ دیکھتے ہی چلے آ رہے ہیں مدلی چینل پہلے دن سے جب سے الحمدللہ اس کا آغاز ہوا ہے اپنے بزرگان دین رحیم محمد اللہ المبین صحابہ و تابعین رحیم اللہ مبین رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین رسالت میں آپ صحیح لولاک، سیاح اخلاق فخر موجودات سیدے سادات صلی اللہ علیہ مبارک و وسلم اور ان کے اسحاب و اہل بیت اور بزرگان دین کے مبارک اجام ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے گویا ہر کوئی اپنا کیلنڈر بناتا ہے تو یہ مدنی چینل کا کیلنڈر ہے عاشقان رسول کا کیلنڈر ہے ہر عاشق رسول کے جسے کہنا چاہیے کہ گھر کا یہ جدول ہے کہ جب جب یہ مبارک ایام آتے ہیں وہ اہل بیت کی کسی امام سے الحمدللہ رب ربی نسبت رکھتے ہوں کسی صحابی رسول سے نسبت رکھتے ہوں رسول پاک علیہ صلاح اسلام کے میٹھے پیارے سونے معاجز معراج پاک سے موسم ہو قرآن پاک کے تشریف لانے کی اور کرم فرمانے کی جو رات جسے ہم لت القدر کی رات بھی کہتے ہیں شب قدر منانے کا سلسلہ ہو غوس اعظم کی ولادت ہو بارہویں شریف ہو گیارہویں شریف ہو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالان عنہ کی نیاز پاک ہو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی اسے دھوم دھام سے مناتی ہے اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول ان مبارک اجام کو اس کے تقاضوں کے مطابق گزارنے کی بھرپور سعی کرتے ہیں جی ہاں ان شاء آج بھی شب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ شاء کے تھوڑی ہی دیر میں ہمیں دعوت اسلامی کی مرکزی بجل سے کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اطاری دعوت برکاتون عری بھی جوائن کریں گے انشاءاللہ حضور سے بھی ہم استفادہ کریں گے اور تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ شاء وجل حضور شیخ طریقہ تعمیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی عشق اہل بیت عاشق صحابہ عشق رسول عاشق اولیاء، عاشق غوث اعظم انشاءاللہ شاء اللہ جب, جب جرما اور جلوہ فرما ہوں گے اور آج کی جلوہ فرمائی کا تو انداز ہی کچھ ہو رہا ہوگا کہ انشاءاللہ شاء آج تو حسنی جلوس بھی ہے جی ہاں انشاءاللہ عزوجل آپ مدنی چینل پر براہ راست ملاحظہ فرمائیں گے تھوڑی ہی دیر میں ان شاء اللہ اجزا وجل اہل سنت دامت سنت دعامت اپنے فقاء کے ساتھ انشاءاللہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر حسنی جلوس میں انشاءاللہ عزوجل جلوہ گر ہوں گے منقبت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا ہوگا اور ان اللہ اجز وجل صحابہ اہل بیت کے دل جھوم اٹھیں گے ان شاء اللہ اضا وجل بے دوش مصطفی مرحبا مرحبا ہم شکل مصطفی مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ مرحبا مرحبا شہزاد مرتضی مرحبا مرحبا برادر امام حسین مرحبا مرحبا والد امام قاسم مرحبا مرحبا انشاء اللہ اجزا ہم سب مل کر امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کو اس مقدس انداز سے اس منفرد انداز سے انشاءاللہ شاء میٹھے انداز سے سیلیبریٹ کریں گے کہ انشاءاللہ عزوجل عاشقوں کے دل جھوم جھوم اٹھیں گے اور کیوں نہ جھومیں کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ و بارک وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یہ ہمارے ایمان کی روح ہے ہمارے ایمان کی جان ہے الحمد رسول پاک صلی اللہ عبارک وسلم سے محبت ہی اصل ایمان ہے نا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے آپ اندازہ فرمائے کہ رسالت آپ صاحب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت ہمارا اصل ایمان ہے ایمان کی روح ہے اور ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ کہتا ہے کہ صلاح وسلم علی کا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلا وسلام یا نبی اللہ و وہ وس میرے ذہن سے آگے نکل گیا انشاءاللہ پھر یاد آتا ہے تو میں آپ کی خدمت پیر کرتا ہوں انشاءاللہ شاء و جل ہاں ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے کہتا ہے ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے تو رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے اب اندازہ فرمائیے اس پہلو سے کہ ہم سرتار سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے حضور سید دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن اہل بیٹ سے پیار کرتے ہیں سید فاطمہ سے سرکار کی محبت مولا علی سے سرکار کی محبت سید اللہ حسن مجتبہ سے سرکار کی محبت سید اللہ امام حسین سے سرکار کی محبت یہ پنجتن پاک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراءل ورا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل خوشاں جی ہاں جناب الحمد رب العالمین اور رمضان اپنے اندر کیسی کیسی لیے ہوئے ہیں جہاں رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے مغفرتوں کا مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اسی رمضان میں ان پنجتن پاک میں پیاری ہستی سیدہ فاطمہ کا بھی مبارک دن آتا ہے انہیں پنجتن پاک میں پیاری ہستی مولا کائنات مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن آتا ہے اور اسی رمضان المبارک میں پنجتن پاک میں سے ایک پیاری ہستی سیدنا امام حسن مجتبا ردی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن دن آتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین آج وہی شب ہے اور کل وہی دن ہے جسے انشاءاللہ شاء اللہ ہم خوب منائیں گے اور میں آپ کی خدمت اس موقع پر حدیث سے پاکز کروں گا میرے آقا و مولا ملجا ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ تعالی علی و وسلم میں شاہ فرمایا آکا کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تین خصلتیں سکھاؤ اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ تین خصلتیں سکھاؤ اپنے نبی کی محبت ان کے اہل بیٹ کی محبت اور قرآن پاک کی محبت سبحان اللہ تو جو الحمد آقا سے محبت کرے آقا کے اہل بیٹ سے محبت کرے قرآن کریم سے محبت کرے آقا کے اصحاب سے محبت کرے قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی کے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر کرم نوازی ہے ان پر اور پھر خدا اہل سنت کو آباد رکھے رسول پاک علی صلاح وسلم کی محبت یاشقا نے رسول کا خاصا ہاں صدیت اکبر سے محبت یاشقان رسول کا خاصا فاروق اعظم سے محبت یاشقان رسول کا خاصا عثمان غنی سے محبت یاشقان رسول کا خاصا حیدر سے محبت یاشقان رسول کا خاصا عشرۂ مبشرہ سے محبت یاشقان خاصا المؤمنین سے عقیدت، رسول کا خاصا سیدہ عشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خدیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جس قدر امہات المؤمنین ہیں الحمد رب العالمین امت کی مائیں ہیں ہماری الحمد رب العالمین ساری محبتیں ساری عقیدتیں حضور کے طفیل ان سے وابستہ ہیں ان سے محبت کرنا یہ ہمارا خاصہ ہے سرکار کے بچوں سے پیار کرنا سادات سے پیار کرنا یہ آشقان رسول کا خاصہ ہے اور آج تو سید الافق کا تذکرہ ہے سید الافقیہ کا تذکرہ ہے اور آئی اہل بیٹ میں پہلے امام ولاء کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے قربان جائیے سرکار مدینہ راحتِ قلب و سینا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کو سنیے اور جنیے آقا نے فرمایا جو اللہ کی محبت رکھتا ہے وہ قرآن کی محبت رکھتا ہے اور جو قرآن کی محبت رکھتا ہے میری محبت رکھتا ہے اور جو میری محبت رکھتا ہے میرے اصحاب اور قرآبت داروں کی محبت رکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اور اس طرح کا انشاء اللہ بہترین صحت مد مواد آپ کو انشاءاللہ شاء المدینہ کی کتابوں سے مل جائے گا اور میں آپ کو ایک منفرد کتاب کا بھی ذکر آج کرتا چلوں کہ الحمد امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر حضور سیدی امیر الی سنت دامت برکاتون العالیہ کی طرف سے آپ کی شان میں ایک رسالہ تشریف لایا ہے امام حسن کی تیس حکایات امام حسن کی تیس حکایات انشاءاللہ شاء اللہ ادوجل میں اس کا عکس بھی آپ کو ایک دفعہ دکھاتا ہوں آپ اسے بلائے فرمائیے امام حسن کی تیس حکایات الحمدللہ رب العالمین یہ جلوہ فرما ہو چکا ہے اور امید ہے کہ عاشق رسول نے اسے حاصل فرما لیا ہوگا اور جن کے پاس ابھی تک نہیں پہنچا ان کی خدمت میں حمبل ریکویسٹ ہے آجزانہ ریکویسٹ ہے ابھی ممکن ہو تو مکتبۃ المدینہ پر تشریح لے جائیے وہاں سے رسالہ حاصل کیجئے ورنہ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تشریح لے جائیے انشاءاللہ شاء وجل ای بکس میں آپ کو یہ آسانی کے ساتھ میسر ہوگا اسے لیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے اسی رسالے میں سے انشاءاللہ شاء میں سید امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مبارک وصف تھا اور وہ وش بڑا پیارا بڑا محترم بہت معتبر اور آپ کی ذات بابرکات میں تھا آپ کا ایک لقب ہے سید آپ سخیوں کے بھی بادشاہ تھے سخیوں کے بھی سردار تھے آپ کی سخاوت کا تذکرہ بھی میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیرہ علی سنت دامد بارکاتون عالیہ نے اپنے رسالے میں خوب کیا چنانچہ میں اسی رسالے کے صفحہ سترہ سے حکایت نمبر 18 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ بھی سنیے اور جھمیے کہ ان امام امام امام پاک کی سیدنا امام حسن مشتبہ کی ان کے چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا کیا انداز تھا سنیے سنیے اور جھومئے اور اپنے اندر صحابہ و اہل بیت ردوان اللہ طعل اجمعین کی محبت کو مزید پیدا ہونے دیجئے مزید گرمانے دیجئے کہ آج تو ان کا مبارک دن ہے چنانچہ حسنین کریمین حسنین کریمین کہتے جب سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو جب ہم ترکیب بناتے تو کیا کہتے ہیں نے کریمین حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تینوں حج کے لیے جا رہے تھے کھانے پینے اور سامان کا اونٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر یہ صاحبان راستے میں ایک بڑیا کے خیمے یعنی کیمپ میں گئے پڑ گئے اور اس سے فرمایا کہ ہم کو پیاس لگی ہے اس نے ایک بکری کا دودھ نکال کر ان تینوں کو پیش کیا دودھ پی کر انہوں نے فرمایا کچھ کھانے کے لیے لاؤ بڑھیا نے کہا کھانے کو تو کچھ موجود نہیں ہے آپ اسی بکری کو زمبا کر کے کھا لیجیے ان صاحبان نے ایسا ہی کیا کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا ہم قریشی ہیں جب سفر سے واپس آئیں گے تو تم ہمارے پاس آنا ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ دیں گے یہ کہہ کر یہ تینوں صاحبان آگے روانہ ہو گئے جب اس بڑھیا کا شوہر آیا تو ناراض ہوا کہ تو نے بکری ایسے لوگوں کی خاطر ذبح کرا دی جس سے جن سے نہ ہماری واقفیت تھی اور نہ ہماری دوستی اس واقعے تو کچھ مدت گزر گئی اس بڑھیا اور ان کے خاوند کو مدیت المنورہ جانے کی ضرورت پڑی وہ وہاں پہنچے اور گزر بسر کے لئے اونٹ کی مینگنیاں چن چن کر بیچنے لگے کچھ مل جاتا تھا اس سے اپنا پیٹ بھر سکے ایک دن یہ بڑھیا کہیں جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہوں کے مکان عالی شان کے قریب سے گزری اس وقت آپ رضی اللہ تعالیان ہو دروازے پر کھڑے تھے بڑھیا پر جو ہی نظر پڑی اس کو پہچان لیا اور اس سے فرمایا اے خاتون آپ مجھے پہچانتی ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو فلاں روس تمہارا مہمان ہوا تھا اس نے کہا اچھا آپ وہ ہیں اس کے بعد آپ نے اس بڑھیا کو ایک ہزار بکریاں جناب ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار دینار اٹا فرمائے اور اپنے غلام کے ہمراہ اس کو حضرت سید اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس بھیجا آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ خاتون میرے بھائی صاحب نے آپ کو کیا دیا اس نے کہا کہ ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار دینار اٹا فرمائے ہیں حضرت سید اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اسی قدر انعام اس کو دیا اور اپنے غلام کے ہمراہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا انہوں نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ حسنین نے کریمین رضوان اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کتنا مال دیا ہے اس نے کہا دونوں حضارات نے دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار عنایت فرمائے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار عطا فرمائے یوں وہ بڑھیا چار ہزار بکریاں اور چار ہزار دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی سبحان اللہ سبحان اللہ اے سخی ابن سخی اپنی سخا میرے, میرے سنت لکھتے ہیں اے سخی، ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سید علی تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میٹھے پیارے سوہنے شہزادہ باوقار کی جود و سخا کہ مصطفیٰ کریم علی سلاۃ وسلام کے و سخا سے حصہ پایا تھا اور پھر امیر علیہسمت لکھتے ہیں کہ راکب دوش مصطفیٰ سید السقیات حضرت سیدنا اللہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے دو بار اپنا اپنے گھر کا سارا اور تین مرتبہ آدھا و اسباب راہ خدا میں خرچ فرمایا جی ہاں جناب یہ ہیں ہمارے سید الاسیہ یہ ہیں مصطفیٰ کریم علیہ صلاح کے شہزادے یہ ہیں اللہ تبارک تعالی جل مجدہ کے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ بارک وسلم کے میٹھے پیارے سہنے شہزادے کہ جن کا الحمد رب العالمین آج ہم دن منا رہے ہیں اور اس موقع پر یہ مدنی پھول بھی ملا کہ جب کوئی ہماری حاجت پوری کرتا ہے ہمارے غم کو غلط کرتا ہے ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھنا چاہیے اور پھر اللہ توفیق دے تو پھر اس کا بدلہ بھی دینا چاہیے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور انہوں نے کیسا بدلہ دیا کہ ایک بکری جو تینوں نے الحمد تناول فرمائی تھی تینوں نے الحمدللہ رب العالمین اس بکری کو نوازا تھا قربان جاؤں اس ایک بکری کے بدلے میں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں پچاس نہیں سینچری سو بھی نہیں ہزار بھی نہیں دو ہزار بھی نہیں جناب چار ہزار بکریاں قربان جاؤں ان کی سخاوت کے اللہ تبارک و تعالی ان کی سخاوت کا صدقہ ہمیں نصیب کر دے یقین وانی ہماری بخل کی عادتیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رمضان کے مبارک مہینے میں زکات بھی دینی ہوتی نا وہ بھی آخری میں دیں گے آخری اشرے میں آ? اور آخری اشرے میں بھی آخری دنوں میں دے دیں گے نا. جو زکاب دینے والے اسلائی بھائی ہوتے نا وہ بھی بولتے ہیں ضرور آپ یاد فرمایا تھا آ, اچھا اتنے دن ہو گئے چلو تھوڑے دن اور سے کرتے کرتے ہو جائے گا یار مطلب اتنی دیر کیا ہے تو ہم کو جو صدقات واجبہ ہیں ان کو دینے کے حوالے سے بھی سچی باتیں ہمیں آزمائش ہوتی ہے صدقائی فکر دیتے ہوئے ہمیں آزمائش ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی شام دیکھیے ان کی سخاوت دیکھیے ان کا مقام دیکھیے ان کا مرتبہ دیکھیے ان کا راہ خدا اجزا میں دینا دیکھیے ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا دیکھیے اللہ اکبر اللہ اکبر سید انہ امام حسن ربی اللہ تعالی عہو کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک بار اللہ اجزا سے دس ہزار درم کا سوال کر رہا تھا اے اللہ مجھے دس ہزار درم دے, دے دے دس ہزار درہم دے دے, دے. اللہ تبارک وطالعہ سے دس ہزار درہم کا سوال کر رہا تھا جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس حاجت مند کی یہ دعا سنی تو فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے اور اس شخص کے لیے دس ہزار درہم بھجوا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جناب یہ تھے سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سیرت کا بھی ایک پہلو اور ایک پہلو کے بھی میں نے آپ کی خدمت اس مختصر وقت میں چند معروضات پیش کیے ہیں یقیناً دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے اللہ تبارک رحمت فرمائے. ہمیں اپنے ان دیم اللہ و تعالیٰ ردوان اللہ تعالی علی مجمعین کہ جن کی سیرت مبارکہ جن کے مبارک ایام میں ان کا ذکر خیر ہم سنتے ہیں ان کی مبارک سیرت سے ان کی مبارک زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے پہلو ملے اس بات کا کہ واقعی ان کی زندگی سے ان کی زندگی کے واقعات سے ان کی سیرت سے میں نے کیا سیکھا میں نے کیا پایا اور میں اب اپنے اندر کون سا وہ چینج لے کر آؤں کہ میرے اندر بھی ان کا صدقہ وہ اوساف پیدا ہو جائیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت بخشیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بخشیں جو مجھے نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آگے لے کر جائیں میرے اندر اخلاقیات کی کیفیت بڑھ جائے معاملات کی کیفیت بڑھ جائے میں اپنے رب عزوجل کی محبت اس کے حبیب پاک علی صلاح وسلم کی محبت کی جسے کہا جائے کہ کیفیت میں کامیاب ہوتا چلا جاؤں اے کاش کہ ہم بزردان دین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مبارک تصکیریں تو ضرور سنتے ہیں مگر ان کی مبارک سیرتوں سے اخذ کر کے اپنی زندگی میں کچھ چینج لے کر آئے تو آج سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان الحمد للہ ربی اللہ عالمی نمیر نے اپنے رسالے میں تحریر کی ہے میں اس سے جو آپ کی خدمت معروضات پیش کر رہا ہوں انہی میں سے ایک اور واقعات کرتا ہوں غور کیجیے گا اور ہر وہ اسلامی بھائی جسے مولا کریم جل مجدون نوازا ہے اور نوازشات کا معاملہ صرف پیسوں کی بہتا سے نہیں ہوتا یہ دل کا سخی ہونا ہوتا ہے کلب کے اندر اس بات کا پیدا ہونا ہوتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے ایسا کیا ہے وہ چاہے ایک روٹی ہے تو میں آدھی روٹی اپنے بھائی کو دے دوں دو روٹیاں ہیں تو ایک روٹی اپنے بھائی کو دے دوں ارے دو روٹیاں ہیں تو چوتھائی حصہ ہی اپنے بھائی کو دے دوں اپنے عزیز کو دے دوں اپنے پڑوسی کو دے دوں اپنے غریب رشتہ دار کو دے دوں کیا چاہے گا مگر ان شاء اللہ اجل جو ان شاء اللہ کلبی سکون و اطمینان کی قیصت قلوب میں پیدا ہوگی نا اس کا کیا کہنا چنانچہ حضرت سیدہ ابو ہارون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کے ارادے سے نکلے جب مدینہ المنورہ پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوئے سلام و دعا کے بعد سفر حج کے حالات ارض کیے جب ہم واپس آنے لگے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے ہم میں سے ہر شخص کے لیے چار چار سو درہم بھجوائے چار چار سو درہم بھجوائے ہم نے رقم لانے والے صاحب سے کہا ہم تو مالدار و دولت مند ہیں ہمیں اس کی حاجت نہیں اس نے کہا آپ حضرات امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھلائی کو واپس نہ لوٹائیے پھر ہم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اپنی مالداری کے بارے میں عرض کیا فرمایا میرے عمل خیر یعنی بھلائی کے کام کو واپس مت کیجیے اگر میری موجودہ حالت ایسی نہ ہوتی تو یہ رقم قبول نہ کرنا تمہارے لیے آسان ہوتا میں تو آپ حضرات کو زیادہ راہ پیش کر رہا ہوں اللہ عزوجل ارفی کے دن اپنے بندوں کے متعلق فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے بندے پرا گندا حال یعنی حیران و پریشان میری بارگاہ میں رحمت کے سوالی بن کر حاضر ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان احسان کرنے والے کو میں نے ان پر احسان کرنے والے کو بخش دیا ان سے برا سلوک کرنے والے کے حق میں ان کے محسن یعنی احسان کرنے والے کی شفات قبول کی اللہ عز و جل جمعہ کے دن بھی اسی طرح فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حاجی پر احسان کرنے والے بخش دیے جاتے ہیں اس مدنی پھول کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے یاد فرمایا اور کس طرح سے ماشا اللہ از وجل حاجیوں کو عطا فرمایا واللہ تبارک تبارہ کا کرے کہ ہم بھی سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے صدقے اپنے قلب میں سخی ہونے کی کیفیت پیدا کریں اور انشاءاللہ عز اللہ از وجل اس کی برکتیں پائیں الحمد رب وب العالمین عنقریب کے مرد نگران شعلہ دامد برکات عریا کی تشریف آوری ہے اور ماشاءاللہ اللہ اجز وجل آج تو چونکہ بڑی رات ہے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک رات ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اجز وجل بھی ہوگا اور حضور کے نظارے بھی ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ وجل اللہ تبار اکبر تعالیٰ رحمت فرمائے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک بڑا پیارا پہلو تھا وہ تھا آپ کی بردباری جی ہاں آپ کی بردباری یہ اتنا زبردست پہلو ہے اتنا زبردست پہلو ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے خود سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے توجیے گا آپ کی بردباری آپ کا خلم آپ کی برداشت قربان جائی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کر لوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اف و درغزر در کا حصہ جو امام حسن نے پایا تھا امام حسین نے پایا تھا یہ بھی تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ان دونوں شہزادوں میں کس قدر حلم تھا کس قدر بردباری تھی کس قدر برداشت تھی اور کس قدر انہوں نے اپنے میٹھے پیارے سونے نانا جان رحمت علمیاان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اخلاق سے حصہ پایا تھا کس قدر حضور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک سیرت و صورت کے یہ مشابے تھے کس طرح سے اپنے محبوب نانا جان رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات لیے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شہزادوں کی برکت عطا فرمائے امام حسن مشتبہ کی برکات سے حصہ عطا فرمائے ماشاء اللہ،, ما اللہ مرحبا مرحبا یا سیدی مرحبہ امام حسن مجھ تباہ اللہ تعالیٰ انہوں کا یوم آپ کو مبارک ہو یا سید آمین آمین. اللہ امام ام وار... سے نے امام حسن تباہ اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ انہوں کا جشن ولادت مبارک الحمد للہ خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک ماشاء اللہ اجداد کیا بات ماتھیں مدینے کی آپ ان کا معاشرہ ذکر مبارک کر رہے تھے میں ذکر کرنے والوں میں اپنا نام شامل کرنے کی لیے صحیح کر رہا تھا اللہ کریم ان پر کروڑا کروڑ رحمت عطا فرمائی ان کے تو خیر فضائلی فضائل ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ان جیسا مشابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ تعالیٰ حق, حق, حق کوئی نہیں تھا اور پھر دوسرا یہ کہ آج کے اس دور میں اگر ان کی سیرت پر ہم تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو پہ کریں کہ مسلمانوں میں کسی قسم کی خنریزی یا اس طرح کا کوئی فطرہ نہ ہو انہوں نے اپنی عظیم خلافت اپنے نانا جان کی امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت حضرت سیدنا امیر معاویہ جو کہ عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بھی اپنے فضائل سبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے انہوں نے اپنی یہ خلافت ان کے سپرد کر دی اور آپ کا یہ جو قدم تھا اس سے بہت سارے مسلمانوں کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خون بہنے سے بچ گیا تو امت کی خیر خواہی کا جو جذبہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کے عمل سے جو ہمیں نظر آتا ہے تو یقیناً اس کی بھی آج ہماری سوسائٹی کو بہت عجت ہے کہ وہ اپنی بڑی سے بڑی چیز کو اس طرح قربان کریں کہ کسی قسم کا کوئی مدوس اس کو پتا ہو کہ میرے یہ کام کر لینے سے میری قربانی دے دینے سے اگر مسلمانوں میں کسی قسم کی خون ریزی یا فطر و فساد کا دروازہ بند ہو سکتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہمیں تیار رکھنا چاہیے اور اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں دست بردار ہم تو چھوٹی موٹی چیزوں کی میں بات کروں گا مم. گھر میں مسائل ہو جاتے ہیں اس طرح کی کچھ خاندان میں چیزیں ہو جاتی ہیں قبیلے میں ہو جاتی ہیں برادری میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں کوئی ایسا ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی اس پر اڑے رہے تو بہت سارے فتنے فساد کا دروازہ کھل سکتا ہے اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں اور ایک طرف ہو جاتا ہوں تو وہ میرا ایک طرف ہونا خاموش ہونا ابھی شرح غلط نہیں اور اس سے امت کو نفع بھی ہے اور فتنے فساد کا دروازہ بند ہو سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر امام حسن مجھے رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پیاری ادا کو بھی ہمیں ادا کرنے کی مدنی سوچ ہونی چاہیے ایسے ایسے آپ نے جس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دو گروہوں میں اس طرح سے کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک سرنڈر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے سرنڈر کرتا ہے تو سرنڈر کرنا تو ماشاء مدینہ مدینہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس لیے پیچھے نہیں آ پاتا کہ لوگ کیا کہیں گے یار تم ہار گئے یار تم پیچھے ہو گئے یار تم تمہار... مطلب کہ تمہاری کوئی وہ نہیں تھی اس موقع پر امیر علی سنت نے یہ بڑا پارا مدنی پھول لکھا کہ سیدھا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو بعض نا لوگ آپ کو آر المومن کہنے لگے اللہ اخبر کبیرا یعنی اے مسلمانوں کے لیے با اس شرم آز اللہ اللہ کہہ کر پکارتے اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے آر نار سے بہتر ہے یعنی دنیا کی یہ شرم آزادی آخرت سے بہتر ہے بہت یہی جذبہ ہوتا ہے اللہ یہ آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اور اس بات کی پروانی کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے آب آب آب آب وہ اپنے رب کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں تو جو اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں دیکھے نا آپ نے برداری فرمائی آج آپ کا یہ دستبردار ہونے والا واقعہ ہم فضائل اور رول ماڈل کے طور پر بہن بہن کر وہ اس وقت کے ناواقف قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی پاس صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے نواسے کو اس طرح کی باتیں کی مگر آپ کی بردواری تھی کہ آپ نے اس کو بھی برداشت کیا اور اس کو بھی سہا اور بہت بڑا یہ آپ کی زندگی کا کارنامہ ہے جسے میرا خیال ہے کہ خاص کر وہ لوگ جن کے پیچھے دو پانچ دس سینکرو ہزار یا لاکھوں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا مطلب کہ ایک ہمت اور حوصلہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا قدم کہ جو بظاہر آپ کو دستبرداری کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارے رب کی رضا اور امت کا اس میں بھلا اور فائدہ ہے اور بہت بڑے فطرن و فساد کا دروازہ بند ہو سکتا ہے تو ان کی زندگی کو اس کو سامے رکھنا چاہیے ماشاء. اللہ کریم ہمیں امام حسن مجھ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین, آمین. یہ رسالہ بالکل مقتص المدینہ سے آپ ادیت حاصل کریں داود اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ آ چکا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آ, امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تیس حکایات ماشاء. جی آج کیا سنا رہے ہیں آپ منقبت میرے لیے سنت ہے امام حسن امام رضی حسن, رضی حسن رضی رضی رضی اور ان اللہ آج مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاد ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ مدنی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی طرف امیل سنت کی تشریف آبری بھی ہو رہی ہوگی ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ سلام کر جا حبی بلا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیرے ٹکڑا سلے پہ ٹھوک پینڈا جھڑکنیاں کھائے کہا چھوڑ اللہ اللہ بے دوشے شاہ کرم را راکی دے دو شاہ کرم یا حسن ابن کر تو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم فاطمہ کے لال حیدر کے پسل کے کے ہے دل لسل اپنی ال پت تو مجھے اپنی ال تو مجھے تو اپنا غم اپنی الپتو مجھے فاطمہ کے لس پاتی ماں کے پیسر اپنی دو مجھے دو اپنا غم اپنی ال پت تو موچے تو اپنا غم اپنے نانا کی محبت میں نانا کی مہابت سی جیے اور اتا ہو پل پے اور اتا ہو پل پے بوز تر چش نینم اور اتا ہو پل بے بوز جس میں نم یا حسن اب تے علی کر دو کرم اے اب میرے سخی اپنی سخا اے سخی اپنی سفا تھے تو علی حشم تھے تو یہ تے علی حشم آلو اصحاب نبی سے آل اص نبی سے نیار ہے پرسر کے تر سر ہے ہم سارسر کارو کے تر سر ہے خم پیشوائے ن زمانہ میں بہی بائےانہ بہی ہے موہمت کے نا تھلا جرم ہے مو کے کے نواسلا جرم یا تم رہنا گواہ یا ہسن کی پہ تم رہنا گواہ اب تے حق ہوں خاد میں شاہے ام اب تے حق ہو خا د شاہے ام ابدے حق ہو خاد میں شاہے, حق ہو میں شاہے اے ایشہی دے بلا کے بھائی جان اے شہیدے کر بلا کے بھائی جان دور ہو اتار کے رنجو سب کے پیرن جو علم ایشہ کل پلا کے مائی جا اے دے کل پلا کے آئی جان دور ہو ت کے رنجو راکی پے تو شی شہن شاہ ام یا حسن ابن عدی کر دو صلو علی الحبیب صلی اللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین یہ امیر سنت نے بڑی پیاری اور خوبصورت منقبت منقبت لکھی, لکھی ہے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور اس میں آپ کے فضائل کے ساتھ ساتھ خود آپ کے گھرانے کی بھی تعریف ہے نا ابن سخی کہ اے سخی ابن سکھی یعنی آپ بھی سخی ہیں اور آپ کے بابا جان بھی سخی ہیں تو اچھا پھر اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا والوں کی یاد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو وہ سارا ایک سلسلہ امیر سنت نے اپنے اس کلام میں لیا ہے اور اپنے بیت اتہار کا جس کا تذکرہ کیا یعنی کی سرکار اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر بھی ہے تو ان کی عادات و اوساف و کمالات بھی ہیں پھر آپ کے گھرانے کا ذکر ہے آپ کے بھائی جان کا ذکر ہے آپ کے بابا جان کا ذکر ہے تو یوں الحمد للہ پورے اہل بیت کے گھرانے کا یہ ذکر مبارک ایک منقبت میں ہو ہی گیا اللہ کریم ہمیں اہل بیت اتہار کی کامل محبت عطا فرمائی تو آپ بھی امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی یاد اپنے گھروں میں منائیں اور اس کے لیے میری مدنی التیجہ ہے کہ آپ سہری میں یا بلکہ ہو سکے تو سہری میں امام حسن مجتبہ ربی اللہ تعالیٰ عن ہو کے لیے فاتحہ بھی کریں یعنی ان کے حساب سے کیونکہ ہم چاہے وہ جشن ورادت ہو یا بزرگوں کا عرس ہو یا ان کا یوم ہو ہم ان کو تحفے میں کیا دے سکتے ہیں ثواب نیکی پرہیزگاری عبادت ریاضت کے جو ثواب کے تحفے ہم انہیں دے سکتے ہیں اور یہ کہ اس سے ان کو ان کی نظر کرم آئے ان کی توجہ آئے اور واقعی اگر اللہ کے نیک بندوں کی توجہ نظر کرم پڑ جائے تو بیرا پار ہے الحمد للہ صلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اس طرح امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لیں اسے پڑھیں اپنے گھر میں بچوں کو بھی ہو سکے تو کل کی تاریخ میں ہی اس کو پڑھا دیں تاکہ ان کی خاندان کی اور خود ان کی اپنی ذات کی پہچان ہمارے اولاد کو اور ہماری نسلوں کو بھی ماشا با, ماشا ہو آشی بھائی صاحب جو آگے دن آ رہے ہیں شہدائے بدر کے ایام بھی تشریف لا رہے ہیں سیدہ آئے صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ علیہ کا مبارک دن تشریف لا رہا ہے قریب کس رمضان جب خیر سے تشریف لائے گی تو مولائے کائنات کا دن آئے گا تو اس حوالے سے بھی ابھی سے اگر مدنی چینل کے ناظرین وہ رسالے پڑھنا شروع کر دیں کہ جس میں توجہ دلا رہے ہیں یہ اچھا موقع ہوتا, ہوتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر مطالعے کا بھی ذہن ہوتا باشد ہے باشد اور کچھ ان کی سیرت کی اس سے آگہی بھی ہمیں مل جاتی ہے تو اور مقتط المدینہ ابا الحمد کتابیں بھی دستیاب ہیں تو غزوہ بدر کے حوالے سے بھی پڑھنا چاہیں تو ابو جہل کی موت یہ جی رسالہ جی جی ہے اور باشد سیرت مصطفیٰ جو علامہ عبد المصطفیٰ آزمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی ہے اس میں بھی بدر کا بیان موجود ہے اور مزید یہ کہ اگر قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے اگر بدر کا بیان پڑھنا اور سمجھنا سیکھنا چاہیں تو سرا تو جنان لے لیجیے اس میں ماشاءاللہ اللہ مختلف صورتوں میں تو کئی کئی تھوڑا سا تقسیم ہے بدر کا بیان تو مختلف جگہوں پر اس کے فہرست سے آپ کو پتہ چل جائے گا تو قرآن کریم کی ان آیات پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان بدر والوں کی عظمت اور مزید ہمارے دل میں پیدا ہوگی اور پھر یہ کہ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقت المدینہ پر رسالہ کتاب دستیاب ہے اسے بھی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں اور اسی طرح امہت المنین مقتد المدینہ نے جو کتاب شائع کی ہے اس میں بھی ام المین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو ذکر مبارک مل جائے گا تو اس طرح یہ جو کہہ رہے ہیں جیسا ہمارے اطربا مشورہ دیا کہ ان کی کتابوں کے پڑھنے سے ہمیں نہ ان کی سیرت سے آگئی ہوتی ہے بلکہ عمل کا بھی جذبہ نصیب ہوتا ہے اسی طرح شیر خدا کرامات شیر خدا کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالی وضح الکریم یعنی مولا کرم اللہ تعالی وزال کریم کی سیرت پر آپ کی کرامات پر ایک بہت خوبصورت و منفرد رسالہ ہے اس میں کئی ایسے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جن کی کاٹ بھی سوال و جواب کی صورت میں اس رسالے میں نقل کی گئی ہے تو آپ یہ رسالے بخت المدینہ سے لیں ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو مطالعے میں لائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی خوب کو برکتیں اور رسمتیں بھی اللہ کی رحمت سے نصیب مرحبا مرحبا ہوں گی اچھا محمود بھائی آپ کچھ ناشری بھی سنا دیں اللہ کوئی بھی جو آپ کا ذوق جسم ساتھ دے وسلم ع حبیزو افزار شفات ہے تمہاری باہ پر ہےاری ہوا کیا ہی ذوق افزا شفات ہے تمہاری وا کاری قلم کو ہاں کا قدرت کا حسن درست کاری بسویر اپنے پیارے کی سنواری ہوا کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سنواری ہوا کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سنواری ہوا اگلیاں ویس پر ٹوٹے ہیں پیاس انگلیاں وی پی پر ٹوٹے ہیں کر نتیاں پنچا برہم تکی ہیں چاریوا ہوا نیا پنچا رحمت کی جاری چاری ہوا دریائے کرم ہے جاری پر پر آتی ہے جب گنکھاری ہری کشن سیراب ہوا کرتے ہیں گیا پنجاب رحمت کی ہے جاری جاریوا ہوا جا کی جاری نوری خیر مہر ماں, ماں چاہ سورج نور کی تیران اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری ریوا ہوا اٹھتی ہے کس شان سے گردی سواری ریوا ہوا جب دیکھو تازہ جل ہے یہ کیا ہے جب دیکھو تازہ کے سر پہ کتنا بوجھ بھاریوا سر پہ اتنا بوجھ بھاری ماشاءاللہ اللہ السنت سنت یہ مدری مذاکرے کی طرف آنے کے لیے اب نیتیں اور نیتوں کے بعد انشاءاللہ جلوس حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترکیب ہوگی میرے اقاصد امام اہل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعر میں اس کلام پہ اگر آپ غور کریں تو لفظ واہ واہ جو ہے اس کو مختلف انداز پر بیان کیا ہے یہ آپ کا مطلب بڑا زبردست قلم ہے کہ کہیں واہ واہ تحسین کے لیے کہیں واہ واہ افسوس کے لیے کہیں واہ واہ کسی اور انداز پر لیا ہے جی ہاں تو اس طرح مطلب مختلف انداز میں اپنے واہ واہ کا لفظ لیا ہے واہ. تو یہ بھی آپ کی فن واہ واہ کی واہ واہ ہاں یہ واہ واہ صحیح واہ واہ. کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ اچھا ابھی ایک جلوس کا منظر تو ہمیں فیضان مدینہ سے دکھانا تھا باہر سے وہ تیار ہے اگر وہ تیار ہو تو اس کے منظر بھی دکھائیں سبحان اللہ سوران اچھا ماشاء اللہ جاری ہے ماشاء اللہ یہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کے سلسلے میں جلوس حسنی کا سلسلہ ہے اور یہ عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ کے عاشقہ نے رسول عاشقہ نے احتکاف عاشقہ نے ان کا جوش و خروش قابل دید ہے تو الحمدللہ اس جلو سے غوثیہ جلوس حسنی اس کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں قبلا شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی اس جلوس حسنی میں کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس میں ان کی برکتیں بھی حاصل کریں گے مصطفی بھائی طبع بھائی طبع مصطفیٰ نواس یا حسن مجتبا یا ہسن مجھ دبا مرحبا مرحبا یا حسن مجھ تبا مرحبا、مرحبا, مرحبا،, مرحبا, مرحبا،, مرحبا, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ مرحبا مرحبا یا حسن مجھ تبا مرحبا مرحبا یا ہسن مجھ تبا مرحبا مرحبا یا حسن مجھ تبا مرحبا, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ مرحبا مرحبا نواس آئے مصطفیٰ ارحبا مرحبا نواس آئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا حسن مجھ تبا مر ہوا مرحبا یا حسن مجھ تبا مرحا مرحبا یا حسن مجھ نواس مصطفیٰ دل بند فاطمہ دل بندے فاطمہ بند برادر شہید کر بنا برادر شہید کر بنا مرحبا نواس مصطفیٰ مرحبا مرحبا نواس مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا صحیح مصطفیٰ دل بندے فاطمہ بند مرحبا دل فاطمہ مرحبا مرحباس مجھ تبا مر مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا نواز آئے مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ مرحبا دل بندے فاطمہ نواز مصطفیٰ مرحبا مرحبا نواز آئے مصطفیٰ نواز آئے مصطفیٰ یا حصل مجتبا حسن مجھ یا حسن مجھ دباب یا حسن مجھ دباب نواسائے مصطفیٰ نواس مصطفیٰ نواس مصطفیٰ مرحبا دل مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا شباب مارے تعالی مارے شباب ربی اللہ تعالیٰ بلادت کے موقع پر پندرہ رمضان مبارک آپ کا جشن ولادت ہوا ہے اور اس موقع پر عاشقان صاحبہ اور اہل بیت آل دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں جلوس حسن جو کہ بڑا حسن ہے کیا انعقاد کیے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ اسلامی بھائیوں کا بھی آپ نے اس وقت جلوس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر دیکھا ہے اور الحمد امیر علیہ سنت بھی عاشقہ نے صابہ بیت کے ساتھ جلوس سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہوں کا انعقاد کیے ہوئے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں الحمد للہ چینل کی اسکرین پر یہ اور بھی کئی عاشقہ نے صابع بیت وہاں جمع ہے اور جلوس کا مبارک سلسلہ ہے الحمدللہ للہ آئیے وہاں سے بھی سنتے ہیں کیا کہا اور پڑھا جا رہا ہے ابھی پیشوائے نوجوان پیشوائے نوجوانہ نے بگی پیشوائے نوجوان نے بگی محمد منظر کی طرف کچھ ہوتا ہے تو کچھ فریکوینسی کے ایشوز کی وجہ سے آپ کے پرپر آواز نہیں جا پاتی ایک شہر وہ ایک مشابے کا تھا نا وہ کون سا شہر ہے اب اگ امام حسن مشتبہ اور امام حسین عدی اللہ تعالیٰ نما ان دونوں کا یہ تھا کہ ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک تک کا ان کا وہ تھا اور ایک اس کے نیچے کا حصہ تھا وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ مشابه تھا تو اس کی طرف اعلیٰ آزاد اشارہ ایک سینے تک مشاب اتوا سے پاؤ تک حسن صبح کے جاب میں غنی نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ س پ شکل پاک ملنے سے پاک ہے دونوں کے ملنے سے نے لکھا ہے یہ دو فلند مرتبہ فلسند مرتبہ اب ن شیر خدا اب ن شیر, شیر, شیر, شیر, شیر خدا ابن شیر خدا نواز شاہ مصطفی حسن ابن علی کر دو کرسن نرم کر یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم کر ہم شکل مصطفیٰ دل بند فاطمہ دل بندے فاطمہ برخبا ابن شیر خدا برخبا ابن شیر خدا برقا حسن تو کر دو کرم یا حسن ابن علی کرے دو کرم یا حسن سنگ ابن علی کر دو کرم یا سنگ ابن علی کر دو کرم اے سخی ابن سخی اپنی سخا اے سخی ابن سخی اپنی سخا دو یا ہسن کم رگنا گوا اب دیکھک ہو منگ کرے تو کرمیر بار کا میں عرض ہے ہم ایک شعر پڑھ رہے ہیں ہم آپ سے اس کیا معائنہ معلوم کرنا چاہیں گے ٹی جی پڑھیے اے سخی سخی وہ اپنی صحاح الحادل کا شیر اے سینے تک مشابے اک بہا سے پا تک ایک سینہ تک مشابہ اک بہا سے پاؤ تک حسل سب ان کے جاموں میں ہے نیم نور کا جی پہلے یہ دو مصروں کا کچھ معنی بتائیں پھر ایک اور پڑھیں گے شیرم سید امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نامی نام لکھے اس میں یعنی دونوں شہزادوں میں سے ایک جو ہے وہ اوپر سے لے کر ناف تک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتے جلتے مشابہ ہیں اور دوسرے جو ہیں اس کے بعد کا جو حصہ ہے قدم مبارک تک ان میں ملتے جلتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ ہیں تو یہ دونوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کے لباسوں کے اندر وہ جلوے ہیں آدھے آدھے نیمان نیمام آدھے نیم, مان. نیم, مان نیم. جہاں امام حسن مشتبہ بھی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو شکل و صورت میں ملتے جلتے تھے ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے وجود میں مشابق ہے ایک اور شعر آگے گا ساپ شکل پاک دونوں کے مل ساپ شکل پاک دونوں کے مل خط گے کا دوسرا مل دوبارہ پڑھے دوبارہ پڑھے ساپ شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے ساپ شکل پاک دوسرا مصرا اس میں لگتا ہے امین تو ام کی جمع ام چچا اچھا اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دونوں جو ہیں ملتے جلتے ہیں جیسا کہ ابھی پہلے بھی گزرا اور دو نور کے یہ ورق ہیں ورق پتے کو بھی بولتے ہیں ورق کاغذ کو بھی بولتے ہیں یہ دونوں نور کے کاغذ ہیں جن پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا شکل و شباہت ظاہر ہے یہ دونوں نور کے دونوں نور کے ورقوں پر بنی ہوئی ہے صورت مبارکہ تو یوز کلم سے نہیں بنی ہوئی جیسے یہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام میں محاورے اور استعارے وہ ہوتے ہیں اشتہارہ وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب یا کچھ کوئی اور چیز لے کر اس سے وہ مرادی مانا جیسے حسن چاند جیسا ہے تو چاند جیسا ہے تو یہ چاند جیسا تو نہیں ہوتا یعنی کہ اس سے مراد حسین ہے یہ مقصد تو نہیں خطے تو ہم یعنی کہ جیسے پہلے کچھ رات کا کوئی خط بھیجا جاتا تھا تو دو ٹکڑے ہو جاتے تھے اسے مقصد سمجھنا ہے پہلے کوئی ٹکڑا روانہ کر دیا خط کا پھر دوسرا کرتے تھے کہ دونوں جب ملتے تھے پھر سمجھ آتی تھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ پڑھا ہو میں نے پڑھا نہیں ہے شرح میں اگر یہ لکھا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر مراد ادھر خط یعنی لیٹر ہے تو بھی ٹھیک ہے خط وہ اس کو بھی بولتے ہیں لکیر کو بھی شام یا گوشت اس کو لے جاؤ نا سلو البل ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے موتقفین کے تاثر جی تاثرات تیار ہیں چلائیے دمازا دمازا دمازا دمازا فضان مدینہ میں میری خواہش تھی میں پہلی دفعہ ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں ماہ رمضان میں کافی پہلی دفعہ حاضر ہوئی ماہ رمضان کے اعتبار کے لیے حاضر ہوا ہوں ماہ رمضان کے اتقاف میں حاضر ہوا ہوں ان میں, میں نے پورے ماہ رمضان المبارک کے احتکاب کی نیت کری ہے میں ماہ رمضان کا پورا مہینہ اعتکاب کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں مدنی حلیہ تو آج ادھر آ کر پہلی بار یہ میرا دوسرا دن ہے مدنی اولیا کو اور یہ سب بابا کے فیضان ہے مدنی کا فضان ہے یہاں پہ علم دین سکھ ہے سنتیں سیکھی ہیں اور نماز کے اداب سیکھے ہیں فرائض سیکھے ہیں ہر چیز سیکھی ہے ماشاءاللہ پہلے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا اور اب ماشاءاللہ اللہ داسلامی نے سنت رسول رکھنا سکھا دی ہے پورا مال بنا ہوا ہے واپس صاحب ہمیں سب کچھ سکھاتے بندی مزاح کر تو بیان ہی بہت شاندار ہے بہت شاندار ہر موضوع پر جب بیان شروع کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ, یہ بس چلتا رہے یہ با خدا یقین کی یہ اللہ کا احسان کرم ہے کہ ان کی آواز میں ایسا درد ہے اور ایسی ان کی ایک سوچ ہے بندہ خود بخود یہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ اس کام کو نہیں کروں گا بہت گناہگار انسان ہے آج کے بعد توبہ کر لیا آج کے بعد لا اللہ محمد اللہ نت کریں گے نہ سنیں گے آنکھیں بنتی ہیں ہماری ہمیں ہی یہاں آم پہ جانے آئے نا تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہماری آج ہمیں یہ پتہ چلا ہم اٹھتے بیٹھتے نہ جانے کتنی حبتیں کرتے رہتے ہیں کس کس کی حبتیں کرتے رہتے ہیں آج ہماری آنکھیں کھلے آج ہم توبہ کرتے ہیں جس جگہ بیٹھے ہیں نا دوستوں کی معاشرے کے اندر کسی نہ کسی کی ضرور برائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اویئرنیس نہیں اور آج جو بیان کیا یقیناً یہ تو بہت زبردست ایک العمل بیان کیا گیا اور اسے احساس دلایا گیا کہ جو بات آپ کرے کم کو از کم کو سوچے صحیح آج میں اپنے فرینڈ کے ساتھ آیا ہوں ادھر اس کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم یہی باتیں کرتے تھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اٹھتے بیٹھتے خالی گیپت ہی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ خود ہم گانے وغیرہ سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھنی چاہیے انشاءاللہ شاء آئندہ ناگ میں ڈرامے دیکھیں گے اور نہ انشاء ایسا مذاکر کریں گے کسی کے دل اگا میں فلمیں بھی دیکھتا تھا ڈرامے بھی دیکھتا تھا گھر میں ہر چیز کرتا تھا مگر جب سے میں دعوت میں ہوں الحمد میں نے اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کیا اشراق چاشٹ پڑھنے والا بنا دیا ہے داوا اسلامی نے دعوت اسلامی نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہے کہ پانچ وقت کا نمازی بنا دیا تقبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے والا اور کیا نہیں دیا جھوٹ چوگلی کی کرنا کسی کا مال کھانا نہیں سکھایا میں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ نہ ایسا ڈیٹا رکھوں گا اور نہ ہی ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کروں گا جس سے مجھے گناہ ملے اور مرنے کے بعد بھی گناہ ملتا ہے ایسا اب نہیں ان کریں گے پہلے جو میں نے سستی کی ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا رہا اس سے میں نے توبہ کی ہے اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہری نمازیں پڑھوں گا یہاں ہمارا وضو کا طریقہ بالکل غلط تھا جہاں میں پہلے لگتا ہے پہلے ہم نماز ہماری درست تھی نہیں پہلے تو نماز سمجھ لیں جو ہم نے نماز پڑھی ایسا لگتا ہے جیسے ضائع ہو گئی ہماری اب آگے ہمیں پتہ چلا کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے پڑھنے کا ہم نارملی جس طرح بات کر رہے تھے لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم اس بات وہ غبت ہے اس پہ اتنا ہمیں ہمارا فوکس نہیں ہوتا لیکن وہ ہمارا سر آدھے گیلے گیلے باندھے سنگیاں گیلے کر دیا فلاں کام کیا فلاں کام یہ سوچا سا کہ نہ کر سنساں ابھی میں نے اپنا کئی بار غیبت کر چکا ہوں یہ بتانا بھی گناہ ہے پر ابھی میں نے توبہ کر لی ماشاءاللہ ابھی آج کے وقت ایک چپ سوچ سک چپ ہی رہیں گے یا بولیں گے تو سوچیں گے ابھی ایسی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے سامنے ایک اور بھائی ہمارے ہلکے کی جیسی وہ آگے بیٹھے تو میرے منہ سے نکلا اس نے مجھے فوراً چپ کرا دیا ابھی چیک کر اور تم ابھی کرو لیکن یہ کہ اب انشاءاللہ گی بس سے بچیں گے ایسا گم معلومات کو نہیں بس گھر سے امی فلانی سے جا دے فلانی سے جا دے تناخلا بہت ساری سیکھی ہونا تُلا سا ماں خدمت پیو دی خدمت سونٹی اس سے اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ والدین کی کیا ریسپیکٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا چاہیے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے اپنے والد صاحب کا ہاتھ چومنا چاہیے پہلے اس بات کی تربیت ہی نہیں تھی بس جاتے تھے چار اُنگلیوں سے سلام کر ہم سمجھتے سے سلام ہو گیا اب ہمیں یہاں کے پتا چلا کہ سلام کا طریقہ کیا ہم کرتے تھے خالی السلام علیکم سلام ایسے کرتے تھے مگر یہاں کے پتا چلا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاپا کا کرم ہے ہمارے ہمیں وہ ہمارے لیے بیٹھتے ہیں مدنی مذاکرے کرتے ہیں ہم بیٹھ کے سنتے ہیں تقریباً مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی مدنی مذاکرہ چھوڑا بھی تک میرے پاس ایک کاپی پینسل بھی ہے میں سب لکھتا بھی رہتا ہوں اس کے اندر یہ کہ یہاں کے پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور ابھی ہماری اتنی ایج بھی نہیں ہے ابھی ہم اگر سدھر گئے تو ہمارے لیے اچھا ہے وہ تو ہمیں سے سمجھا سکتے ہیں واپس آپ مختلف اداروں کے اندر ہم بھی جاتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ جب میں آئے تو یہ ساری خالص یہ ساری طبیعت ہوتی ہے کمپیریٹیو کیا ہے مختلف معاشرے کے اندر لوگوں کے ملے ہیں لیکن وہ اتنا اچھا ماحول نہیں ملا جتنا یہ داسلہ دا میں انشاءاللہ شاء ماحول دے رہی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ لوگوں کا بہت اچھا اخلاق ہے ہر کوئی مدینہ مدینہ کر کے بات کرتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے باہر یہ نہیں ملتی باتیں کرنے کو باہر کوئی ابھی ابھی بات کرتا ہے یہاں پہ مدینہ مدینہ ہر کسی کو برانے کا یہی لہجہ ہے جی بابا جان بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم محبت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں نہ کہ نفرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسلامی کو اللہ رب اسی طرح سے پھلتا اور پھولتا رکھے ابھی دو ملکوں میں ماشاءاللہ پیغام پہنچ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں حفظ قرآنوں اور چھ سال تک درس انجامی بھی کی پہلے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ پڑھ چکے ہیں لیکن آپ عمل میں زیرو ہیں تو آپ درد اسلامی والوں کے پاس جائیں تو یہ دعوت اسلامی ہے جو آپ کو عالم با عمل بنائے گی میری اولاد اتنی بگڑ چکی تھی میرا ایک بڑا بیٹا ہے اور وہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارا یہ ماحول نہیں ہے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے تھے اتنی میں اتنا پریشان تھا میں نے بولا کروں تو کروں کیا میں نے ان کو بولا کہ مدنی چینل خدا کے لیے اگر میرے بچے ہو اگر میرے ساتھ رہنے چاہتے ہو تو آپ ایک دفعہ مدنی چینل دیکھو انہوں نے مدنی چینل بڑے بیٹے نے دیکھا انہوں نے بولا ابھی جو ہے نا وہاں مرکز جہاں وہاں پہنچا کے آ جاؤ میں نے یہاں اس کو بھیجا ایک مہینے کے لیے الحمدللہ وہ پانچ وقت کا نمازی ہو گیا اور سر پہ امامہ سجایا ہوا ہے. پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو 63 دن کے لیے بھیجا تھا الحمدللہ سارے بچے پانچ وقت کے نمازی ہو گئے گھر ہمارا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا سارے ہم کیا چھوٹے بھائیوں کو بھی اٹھاتا ہے وہ جو بڑا بیٹا ہے نا اٹھو نماز پڑھو نماز کی اتنی تاکید کرتا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں یہ سب دعوت اسلامی کا فیضان ہے یہ فضان مدینہ ہے اور واقعی یہ فضان مدینہ ہے ماشاء اللہ گھروں ما کا ماحول مدنی بنا دیتا ہے یہ مدنی ماحول ماشاء اللہ اللہ ما کہ تاثرات سن کر بھی بڑی یعنی کہ فرحت ہوتی ہے کہ یہ تو چند ہوتے ہیں یہ ہزاروں کے نمائندے ہوتے ہوں گے موت کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سب کے احساسات ہوتے ہیں سب کو تو ظاہر موقع ملتا نہیں ہے نہ اتنا وقت الحمدللہ للہ اب اللہ کرے کہ یہ جو کچھ اثرات ہوئے ہیں یہ ان کو دوام ملے اس کے لیے وہی کہ آپ کو صحبت تبدیل رکھنی ہوگی اگر برے دوستوں میں چلے گئے پرانے دوستوں میں چلے گئے تو شاید مشکل ہو جائے گا اب یہ کہ چاند رات کو تو گھر بھی نہیں جانا چاند رات کو بازار میں بھی نہیں جانا بہت غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے چاند رات یہیں گزارنی ہے فیضان مدینہ میں اور مدری قافلے میں سفر کر لینا ہے چاند رات کو یا عید کے دن جو یہ مدری تربیت گہلے آپ کی ترکیب بنائیں تو غفل وی فضا میں جائیں کیوں کیونکہ عید کے دنوں میں کچھ زیادہ ہی طوفان بدتمیزی بعض لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ رہیں گے تو آپ کا غم رمضان بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ مدنی ماحول والوں کے ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ بھی انشاءاللہ سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور بعض وہ خوش نصیب اجتماع ہوں گے جن کی مختلف ہم مدنی فیسیں طے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو مدنی مذاکرے کے بعد امیر سنت سے ملاقات کی سادت بھی حاصل کرے گی اور مدنی چینل پر انشاءاللہ یہ لے تو جائزہ کہلاتی ہے یہ رات آ چاند رات تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد ہمارا ایک خصوصیت کے ساتھ ایک براہ راست سلسلہ بھی ہوگا چاند رات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی تو مدنی چینل بھی رات بھر رات حصے تک انشاءاللہ شاء آپ کو اپنے سلسلے دکھائے گا اور املسون کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور پھر خوش اسلام اسلامیہ ملاقات بھی ہوگی اور جن کی ملاقات نہیں ہو سکے گی ان کو وہاں پر رہنے بیٹھنے کی زیارت کرنے کی وہاں موقع انشاءاللہ شاء فراہم ہوگا تو کوشش کیجئے کہ چاند رات یہیں ہو اور مدنی قافلے کی بھی اس میں ہماری نیت شامل ہونی چاہیے اور عید کی نماز بھی انشاءاللہ جلدی جلدی کر لیں گے عید کی نماز عید کی نماز فجر تو خیر اندر اسٹوڈ ہوتی ہے روزہ نہیں ہوتی ہے عید کی نماز بھی جلدی کر لیں گے تاکہ رات تقریبا جاگنے میں جاتی ہے نا ملاقات ہوتی ہے اور آرام کا موقع کم ملتا ہے تو عید کی نماز کے بعد مدنی قافلوں میں جو سفر کریں گے وہ کریں گے اور جو آرام کریں گے آرام کریں گے مدید. اگر آپس میں اتنے ہو گیا تو انشاءاللہ عید کی نماز کا جلدی گا انشاءاللہ. سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.